ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا اثر حضرت فرات رحمت اللہ علیہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ایک غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو روزے کی حالت میں حجامہ لگواتے دیکھا